وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم قالوا راجعون من ربهم هُمُ بشینسابلم بزرگان دین نوجوان ساتھیو حاضرین مسجد اس صورت البقرہ کی ہم نے تین آیتیں تلاوت کی ہیں جو آج خطبے کا موضوع ہے اللہ رب العالمین نے اپنا ایک طریقہ جس کو سنت اللہ کہا کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتے ہیں ہمیشہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو جان میں مال میں کسی اور اعتبار سے آفتوں اور بلاؤں اور بیماریوں کے ذریعے آزماتے ہیں لیکن آزمائش میں جب انسان کامیاب اترتا ہے تبھی اسے اللہ رب اللہ تعالیٰ کے ہاں ترقی کی راہیں اسی وقت اس کے لیے کھلا کرتی ہیں اور یہ انسانی زندگی کا معمول ہے اور ایک فطری چیز ہے کہ انسان برابر آزمایا جائے قرآن پاک میں ہے اللہ تعالیٰ ارشاد رماتے ہیں لِيَبْلُوَكُمْ اللہ تعالیٰ ہی نے موت اور حیات کو پیدا کیا ہے اور یہ موت اور حیات کو پیدا کیا زندگی اور موت لی تاکہ اللہ تم میں سے آزمائے اور دیکھے کہ کون ہے اچھا عمل کرتا ہے اور کون سا برا عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسی لیے آدماتے ہیں پھر آدمائش کا مقصد اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر بیان کیا تاکہ سچے اور جھوٹے کھڑے اور ہوٹے کی تمیز ہو جائے اللہ تعالیٰ رساط رواتے ہیں <تصفيق> اللہ <الْكَادِبِينَ> تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لوگ کیا یہ سمجھتے ہیں ایترکو ایترکو ایترکو ایترکو آمننا لوگ صرف کلمہ پڑھ لیں اپنے اسلام کا اعلان کر دیں اور کہیں میں بھی مومن بن چکا ہوں کیا اللہ تعالیٰ اسی پر چھوڑ دے گا ہرگت نہیں اللہ تعالی اس کے بعد ان کو آزمائے گا آزمائے گا کیوں تاکہ اللہ رب العالمین دیکھ لے فلا من الماح الدین سدا کو منل کا اللہ تعالیٰ کے آدمانے کا اللہ تعالیٰ اس لیے بندوں کا آدمات کو آدماتا ہے آزمائش کی حکمت یہ ہے کہ تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھ لے کون کلمہ پڑھنے میں سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں کون مسلمان ہے ہر اعتبار سے پکا سچا مسلمان ہو چکا ہے اور کون یوں ہی زبان سے ہے دراصی بلاؤں میں پھسل جایا کرتا ہے لمن اللہ کو تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھ لے سچا مسلمان کون ہے وَلَا کی تمیز کے لیے اللہ رب ہیں اور یہ آزماش مختلف انداز سے ہوا کرتی ہے خیر کے دریا اور شر کے دریا بھی اللہ رب المین فرماتے ہیں ہم ان کو خیر اور شر دونوں کے ذریعے آزماتے ہیں اللہ رب العانوین کی آزما اس مختلف انداز سے ہوا کرتی ہے ایک مومن کا کام یہ ہے کی آدمائش کر کے اس کو ناگوار گزرتی ہیں اور آنے والی بلائیں اسے اس ناپسند ہوتی ہیں لیکن اس کے مطابق دو چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے ہر مسلمان کو ایک تو یہ کہ یہ بلا اور آدمائی جو آئی ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے آئی ہے اور دوسری چیز کے دھیان میں یہ بات ہونی چاہیے ہمیشہ دہن نشی کر لینا چاہیے کہ ممکن ہے یہ بلا جو ہمیں ناپسند نظر آ رہی ہے جو ہمیں ناگوار ہے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہماری کوئی خیر اور برکت رکھی ہو آدمائش ہمیشہ بری ہی چیز کے لیے نہیں ہوتی کبھی آدمائش میں انسان صبر کرتا ہے تو اس میں مومن کے لیے بڑی خیر ہوتی ہے میں ہیں یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے گوار گزرتی ہے نا پسند یہ ہے لیکن یاد رکھو کتنی چیزیں ایسی ہیں کتنی چیزیں ایسی ہیں جو تمہارے اوپر خیر القُم اللہ واللہ یعلم و انتم لا تعلمون تمہارا خیر تمہارے لیے خیر قسم ہے اور تمہارے حق میں شر کیا ہے اللہ فرماتے اس کا علم تمہیں نہیں ہے وا شاء ان تکرهو شیئا و هو خیر لكم بہت ساری چیزوں کو تو ناپسند کرتے ہو لیکن ممکن ہے کہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو اور بہت ساری چیزوں کو تم پسند کرتے ہو اور اس میں تمہارے لیے شر ہوا کرتا ہے تم ظاہری پر کسی کو اپنے لیے خیر اور شر کا فیصلہ کر لیتے ہو مستقبل کا علم تم کو نہیں ہے اسی لیے رب العالمین نے ہمیں اطمینان دلایا اور قرآن پاک میں آیت نہ کی کہ اے مسلمانوں یاد رکھو وا شاہ ان تک رہو سیاح وہ خیر اللہ جو کہتے ہیں نبی جو فرماتے ہیں اسی کو قبول کر لو اسی پر عمل کرو وا شاہ ان تک رہو اللہ رب العالمین نبی رہ سراد صاحب کسی چیز کا تمہیں حکم دیتے ہیں یا تمہارے اوپر کوئی آفت اور بڑا ڈال دیتے ہیں تم اس کو نا پسند کرتے ہو انجام کے اعتبار سے وہی تمہارے حق میں بہتر ہوا کرتی ہے وا ان تحب شیئا اور وہ ساری چیزوں کو تم پسند کرتے ہو تمہیں بڑی محبوم ہیں لیکن وا ان تحب شیئا وہ شر لكم لیکن انجام کے اعتبار سے وہ تمہارے حق میں بہت شر اور بڑے نقصان دے ہوتی ہیں ان چیزوں کا علم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ تعالی کو جانتا ہے تو اس کا علم نہیں ہے اس لئے جب بھی کوئی آدمائی شائے ہم مومن کو چاہیے کہ برازہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو قبول کرے اور اس پر صبر سے کام لے چاہے جان کی آدمائی سو جا مال کی کاروبار کی ہو جاتی اور اعتبار سے کسی بھی آدمائی اس میں مومن کو واوائلہ کرنے کے بجائے شکمہ شکایت کرنے کے بجائے چیکھنے اور چلنانے کے بجائے نوحہ اور ماتم نہ کریں بلکہ اسے چاہئے صبر سے کام لے اور اگر مومن اللہ تعالیٰ کی جانب سے آئی ہی بھی آدمائش میں اللہ تعالیٰ کے کے جانب سے آنے والی پریشانیوں میں اگر مومن صبر سے کام لیتا ہے تین چیزیں یاد رکھو جب بھی تمہارے اوپر کوئی بڑا آئے جب بھی ہمارے اوپر کوئی آدمائش آئے ہم تیس طبع لوگوں کو تین چیزوں کا خیال لکھنا چاہئے نمبر ایک سب سے پہلی چیز تو یہ اس بڑا کو اور بڑا اور آدمائش کو اللہ رب العالمین کا فیصلہ سمجھنا چاہیے اور یہ ہمارے دل و دماغ میں بات ہونی چاہیے کہ یہ اللہ رب فیصلہ ہے اس کا یہ فیصلہ ہے اس, کے اس کی یہ بردی ہے اس لیے بہتر ہے کہ ہم بھی اس پر راضی رہیں نمبر دو اس پر صبر سے کام لینا چاہیے نمبر تین اس آدمائش میں صبر کرنے کے ساتھ ساتھ بہت ہی زیادہ اللہ تعالی سے اجر و ثواب کی امید رکھنا چاہیے یہ تین چیزیں دہ نشی کرنے جب بھی آپ کے اوپر آپ کے جان میں آپ کے مال میں آپ کے جسم پر آپ کے کاروبار میں اگر کوئی بڑا کوئی آفت اور کوئی پریشانی آ جائے تو تین چیزیں اپنے مد نظر رکھیں نمبر ایک اس بڑا کو اللہ تعالی کا فیصلہ سمجھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر راضی رہنا چاہیے اسی لیے نبی علیہ ساتھ نماتے ہیں اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے سے کسی قوم سے کسی شخص سے کسی خاندان سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر بلائیں نازل کر دیتے ہیں بلاؤں کا نا آدمائش کا آنا یہ صرف مصیبتوں اور اللہ تعالی کی ناراضگی ہی کا سبب نہیں ہوتا ناراضگی کا بھی سبب ہوتا ہے لیکن ایک انسان ایک کاؤں جو روزے نماز کی پابندی کرتی ہو دیندار ہو شریعت کا دامن مضبوطی سے تھام رکھا ہو اگر ان پر کوئی بڑا آدمائش آ جائے تو نبی رہسرات صاحب کا فرمان سنو آپ نماتے ہیں اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتے ہیں تو اس کے اوپر بلائیں ڈال دیتے ہیں اللہ تعالیٰ آد... آدماتے ہیں دوہ طرح کی آفتیں اور مشکلات اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں پھر اللہ صرف فرماتے ہیں وڑا کو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سمجھ کر کے اس مصیبت کو اللہ تعالی کا حکم سمجھ کر کے اللہ تعالیٰ کا قدر سمجھ کر کے اگر وہ راضی رہا فلاح ریزا اللہ کی تعدل کردہ مصیبت پر اللہ تعالیٰ کی آزمائش پر جب کوئی مرد مومن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سمجھ کر کے اس پر رضا کا اظہار کرتا ہے تو قیامت تک کے لیے اللہ اپنی رضا خشنودی اس کے لیے مقرر کر دیتے ہیں یاد رکھو فراہ میرا بندہ میری نادل کردہ آفت اور ہماری آدمائش پر صبر کر رہا ہے تو ہم بھی اس سے راضی ہو گئے اور اللہ جس سے ایک مرتبہ راضی ہوتا ہے پھر کبھی اس سے ناراض نہیں ہوتا یہ اللہ کارہ کا فیصلہ ہے اس لیے مومن کے حق میں بلائیں بھی خیر برکت کی چیز ہوتی ہیں تو پہلی چیز دھیانسی کر لو آپاتے ہیں فلاں فلاح جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر رادی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جاتے ہیں اور جس سے اللہ راضی ہو جائے رضوان من اللہ اکبر تھوڑی سی رضا بھی اللہ کی کسی کو حاصل ہو جائے تو یاد رکھو دنیا کی تمام دولت کو خرچ کرنے کے بعد, کے بعد بھی وہ نعمت حاصل نہیں ہو سکتی جتنا انسان کو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہونے سے جتنی بڑی نعمت حاصل ہو جاتی ہے اور آگے آپ نے رمایا وَمَن شخیطا وَمَن شخیطا اور اللہ تعالیٰ نے آزمایا کچھ بلائیں کبھی اولاد پر کبھی مال پر کبھی کاروبار پر کبھی صحت و تندرستی پر اگر کوئی آزمائش اللہ نے بلا ڈالی اس میں اگر کوئی ناراض ہو گیا شور شرابا کرتا ہے چیختا چلاتا ہے شکوہ شکایت کرتا ہے اللہ اکبر تو اللہ صرف فلاح و سخت اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتے ہیں اللہ کے فیصلے پر جو راضی ہوا اللہ اس سے خوش اور اللہ تعالیٰ کی ناول کردہ مصیبت اور بلا پر جو ناراض ہوتا ہے اور غصہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی ناراض ہوتے اس سے غصہ ہو جایا کرتے ہیں اسی لیے میں نے کہا مومنوں کو تین چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے ایسی بھی ہمارے اوپر آدمائشا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سمجھ کر کے اسے پر ادا قبول کرنا چاہیے اور اس پر راضی رہنا چاہیے میرے بھائی دوسری چیز ہے جب انسان پر کوئی بڑا کوئی آفت اور کوئی مصیبت آ جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آدمائیشہ آ جائے تو دوسری چیز ہے کہ مومن جم کر کے صبر کرے صبر کو مضبوطی سے تھام لے اور خود دعا کرے اور بنا افری گا لینا سبرا وہ سب نام سرنا ارل کو مل اللہ ہمارے اوپر صبر کا دروازہ کھول دے ترا افریق علينا صبرا وثبت اقدامنا انصرنا على القوم الكافرين اللہ ہمارے اوپر صبر کو اوڑھیل دے صبر کا دروازہ کھول دے ہمارے قدموں کو جما دے اور کافر قوم پر اللہ تعالی ہماری نصرت اور مدد فرما یہ ہمیشہ دعا ہونی چاہیے اور انسان جب صبر سے کام لے لے گا تو اللہ تعالی کیا فلاح اور کامیابی کا اعلان ہے اللہ تعالیٰ ساتھ نواتے ہیں جو سفر کرتے ہیں کامیابی اور فلاح ان کے لیے ہے اللہ ان کا ساتھ دیتے ہیں ڈرتے رہو, آپس میں رہو اور اللہ تعالی سے گرتے رہو لعلكم تاکہ تم فلاح پا جاؤ اسی لیے امیر المومنین عمر بن رضی اللہ کہا کرتے تھے اللہ کتنی پیاری بات کہتے کہتے اے, مسلمانوں سن لو و و اے اس دنیا نے سب سے بڑا ہمارا سرمایہ اللہ رب سبر میں رکھا ہے سب سے, سبر سے بڑا کوئی سرمایہ مسلمانوں کے پاس نہیں ہے نہدر علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں اسلام میں یہ صبر کا مقام ہے کہتے و من المان من المان الجسد علی رضی اللہ تعارم کہتے ہیں لوگوں ایمان سے سبر کا وہی تعلق ہے سبر کا ایمان سے وہی تعلق ہے جو انسان کے جسم سے انسان کے سر کا تعلق ہے انسان اگر سبر کرتا ہے ایمان باقی ہے اگر ایمان اگر سبر نہیں کرتا تو ایمان بھی اس کا بے کار ہو جایا کرتا ہے صبرو من من ایک انسان سے زندہ رہنے کے لیے جس طرح سے ایس طرح کا ہونا ضروری ہے. ایسے ہی ایک انسان کو چاہیے اپنے ایمان کو باقی رکھنے کے لیے اس کے اندر سبر کا ہونا ضروری ہے اللہ تعالی ہم سب کو صبر سے نوازے نمبر 3 میرے بھائیوں جو مصیبت جائے, بلائے آ جائے اور آفتے آ جائے تو پہلی تین چیزوں میں سے دو چیزیں گدر رہی ایک تو ہے راتی رہیں اس پر نمبر دو صبر سے کاملی نمبر تین بڑی عدیم ترین چیز ہے اس بلائے پر اس آدمائش میں صبر کرنے کے ساتھ احتساب ہونا چاہیے احتساب کہتے ہیں عجر و ثواب کی نیت ہونی چاہیے احتساب بہت ضروری ہے دنیا میں صبر تو سبھی کرتے ہیں کافر بھی کرتا ہے یہودی بھی کرتا ہے عیسائی بھی کرتا ہے مجبور ہو کر کے صبر کرنا ہی پڑتا ہے لیکن کسی کو صبر میں ازر و ثواب نہیں مومن پر آفتے بنائے جباتی ہیں راضی رہتا ہے صبر کرتا ہے اور ساتھ ساتھ اللہ تعالی سے ازر و ثواب کی بہت ہی زیادہ امید رکھتا ہے کتنی امید ہونی چاہیے اللہ اکبر نبی اللہ علیہ ہیں کی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہمیشہ کی اللہ صبر میں رکھو یہی یہی وہ ہے جس سے مومن کو ہر قسم کی آفت اور میں ثابت قدم رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان اس بات پر یقین رکھے اس آزمائش سے ہمیں دو چیزیں حاصل ہو رہی ہیں ہمارے گنا معاف ہو رہے ہیں اور نمبر دو اللہ, اکبر نمبر دو اللہ تعالی ہمیں عجر و سواب عطا کرے گا یہ دونوں چیزیں آ جائیں تو مومن کبھی سے پریشان نہیں ہوگا ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ہاتھ میں کوئی خطرناک بیماری لاحق ہو جائے اور ڈاکٹر کہتا ہے ایکس رے لیا نے تدبر اختیار کی آخر میں ڈاکٹر کہتا ہے صاحب یہ ایک ہی علاج ہے کہ آپ کے اس انگلی کو پاک دیا جائے ذرا سوچو انگلی کا کٹا دینا بہت تکلیف دے گی چیز ہے ایک تو در پانچ انگلیوں کے بعد چار انگلی رہ جائے گی آپریشن کی تکلیف ہوگی جس میں ایت پیدا ہو جائے گا لیکن ان تمام چیزوں کو سامنے رکھنے کے باوجود وہ مرد مومن اپنی انگلی کٹا دینے پر ہے. راضی ہے راضی ہے؟ اس سوچتا کہ ہاں اس کے کٹا دینے سے سارا جسم ہمارا محفوظ ہے اللہ اکبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اراد رکھو ایک مرد مومن کے اوپر آفتیں اور برائیاں آ جائیں اور وہ ساتھ میں یہ بھی سوچتا رہے یہ ایمان و یقین رکھے کہ اس پر اللہ تعالی کے ہاں ہمیں بہت بڑا اجر و ثواب ہے اللہ تعالی ہمارے لیے ہمارے درجات بلند کریں گے اجر و ثواب دیں گے ہمارے گناہوں کی مغفرت اور بخشش کریں گے یہی ہے کہ صاحب انسان نے ہو جائے تو بڑی سے بڑی آفتوں اور بڑاؤں میں وہ دک کر کے دین پر قائم رہتا ہے سی ترمیدی کے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالان کہتے ہیں نبی رہے سر میں ساتھ رمایات یوم قیامت کے دن کے میدان میں اللہ تعالیٰ ایک بندے کو جو کبھی جان کی آدمائش میں کبھی مال کی آدمائش میں کبھی بیمار ہے کبھی پریشان ہے کبھی کبھی بار, بار کا معاملہ ہے ہر اعتبار سے پریشان تھا اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن بلائیں گے اور بلانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لے لو یہ تمہارے تمہاری ہیں لے لو یہ تمہارے, تمہارے تلاوت قرآن کا ساری نیکیاں وہ لے لے گا جب ساری نیکیاں لے کر کے جانے لگے گا دیکھ اللہ تعالیٰ فرمائے گے دیکھو ہر سکھ میدان میں اتنا بڑا جو پہاڑ لگا ہوا ہے یہ پہاڑ تم دیکھو یہ پہاڑ سونے اور چاندی کا نہیں ہے یہ پہاڑ پتھر اور اینٹ کا نہیں ہے یہ پہاڑ نیکیوں کا پہاڑ ہے یہ تمہاری نیکیاں پہاڑ کے برابر نیکیوں کا وہ میرے کس امل کی برکت ہے ہم نے تو نیکی نہیں کی ہے یہ سوال مجھے کس چیز کے بنا پر مل رہا ہے اور سارے لوگ دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ تو بنائیں گے اور فرمائیں گے اصل یہ ہے یہ تمہاری نیکیوں کا ثواب تھا جو تم کو مل گیا اور یہ سب سے بڑا پہاڑ جو نیکیوں کا تمہیں نظر آ رہا ہے یہ تمہیں دیا جاتا ہے یہ نیکیاں تمہیں اس میں پر دی جا رہی ہیں دنیا میں تم کو آزمایا اور تمہارے اوپر بنائے نازل کی اس پر تم نے صبر کیا تھا اس صبر کا عجل و ثواب آج یہ ملا ہے اتنا فاتحی مرد موبن اپنا جنت کی طرف جا رہا ہے نبی علیہ ہیں جیسے وہ ساری نیکیاں لیا اور اتنا بڑا نیکیوں کا پہاڑ مل گیا یور تو دنیا میں جن پر کوئی آدمائش نہیں آئی تھی وہ کہیں گے کہ اللہ اگر آزمائش میں اتنا بڑا اجو ثواب تھا القیامت، ہینا، ہینا اے، ہینا یوتا جب پریشان حال مسلمانوں کو اور آزمائش میں مبتلا مسلمانوں کو جب اللہ تارا اجو ثواب دینے لگے گا تو اہل آفیت کہیں گے اگر آزمائش میں اتنا بڑا اجو ثواب تھا تو لو پورے تو لوگے اگر اتنا بڑا ثواب تھا تو اللہ میری تمنا ہے کہ دنیا کے اندر دین کی راہ میں مجھے ایسا علمہ تھا کہ کنچیوں سے میری بوٹیاں بوٹیاں الگ کر دی گئی ہوتی دنیا میں تاکہ آج مجھے بھی اتنا بڑا اجر ثواب مل جاتا میرے بھائی اس لیے تینوں چیزیں رکھو ایک تو اللہ کے فیصلے پر عادر ہو نمبر دو او اس پر صبر کرو اور نمبر تین ادلا درجے کی مصیبت ہو یا آل بڑی بڑے درجے کی اس پر اجر و شواب کی نیت سے صبر کرو جس کو احتساب کہا جاتا ہے ریزا صبر اور احتساب یہ تینوں چیزیں جب مومن اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے تو ساری بنائیں اس کے لیے قیامت کے لیے رائے بن جاتی ہیں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق رسی فرمائے الحمد للہ یہ جو آفتے اور بلائیں آ جائیں ان میں ایک تو ہم نے کہا ہمیں تین چیزیں اپنانا چاہیے ایک تو راضی رہیں دوسرے صبر کریں اور تیسرے سواب, عجر و ثواب کی نیت کریں اس کے علاوہ اللہ رب العالمین چاہتے ہیں کہ جب بنائیں اور مصیبتیں آ جائیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف روئیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں ہم برائیوں سے گناہوں سے توبہ استغفار کریں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اسی لیے رب العالمیناتے ہیں ہم نے ان کو آزمایا خیر کے دریا اور شر کے دریا ہم نے ان, ان پر آفتیں بنائیں ہم نے ان کو ان پر آزمائشیں نہ دل کی اللہ فرماتے ہمارا مقصد صرف یہ تھا اللہ تاکہ ہماری طرف یہ رجوع کریں روئیں یہ گڑائیں اب استغفار کریں مصیبت میں گر جانے کے بعد ہماری طرف روتے ہوئے متوجہ ہوں تاکہ ہم کی مصیبت کو ٹال دیں کیونکہ انسان کو جو مصیبتیں آتی ہیں تو اللہ تعالی کا زیادہ رجوع کرتا ہے زیادہ اللہ تعالی یاد آتے ہیں اور بندہ جتنا روتا ہوا اللہ تعالی کے قریب جاتا ہے اتنا ہی وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے اتنا ہی دادا اس کے درجات بلند ہوتے ہیں اور ان لوگوں سے اللہ تعالی بہت ہی ناراض ہوتا ہے کہ جو بروں اور میں اللہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہم نے ان پر آفتے نہ دل کی ہم نے ان پر بنائے نادل کی ہم نے مصیبتیں دل کیا لیکن انہوں نے رو کر کے, کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ نہیں کیے ہوئے ہماری طرف رجوع نہیں کیا بلکہ اس سے اپنے شیطان نے ان کے گناہوں کو ان کے نکاح مس کر دیا وہ گناہوں پر ڈٹے رہے اور ہم متوجہ نہیں ہوئے تو میرے بھائیو اللہ تعالیٰ تو خوب کسرت سے اللہ ہو جائیں اور نے كنت من الظالمين اللہ تعالی نے ہماری عبرت و نصیحت کے لیے حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک میں بیان کیا ہے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں اے مومنوں ذرا دیکھو ودنوں ان ذهب مقادبا مصلی وال نبی یعنی ہمارے نبی یونس کو درہ دیکھو جب اپنی قوم سے اپنی برادری سے اپنے گاؤں والوں امتوں سے ناراض ہو کر کے بھاگے اور شہر چھوڑ کے چلے رہے تھے تو یہ سوچ گیا تھے ہمارے لیے کوئی بڑا آفت اور مصیبت نہیں ہے اللہ تعالیٰ مچھلی کے پیٹ میں جکڑ دیا اور جب مچھلی کے پیٹ میں گئے اور مچھلی سمندر کے تہنے لے کر کے چلی گئی فرادا یہ ہے رجوع کرنا جہاں مصیبت آ جائے آدمائش آ جائے پریشانیاں آ جائیں فور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو حل یوں السلام فور اللہ تعالیٰ کی رجوع کرتے ہیں سمندر کے تہ میں ہیں مچھلی کے پیٹ میں ہیں تاریخی تاریخی کے اندر ہیں لیکن تو آپ کیا مانگتے ہیں اللہ اللہ انی انتا من الظالمین لا الا نبی اور پیغمبر ہیں ہمارے اوپر مصیبت آ جائے تو یہی کہیں گے بھائی نماز بھی پڑھتے ہیں روزہ بھی رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بنائے کم نہیں ہوتی اور نماز بھی کیسے نماز کے کھڑے ہو گئے اور دل جو ہے بادار میں ہے ہم تو آج کے چلانے لگے یہی ہے شکایت کرنا اللہ تعالیٰ کی آدمی عیسائی ہفتے تو ہفتے گزرے لگاتار دو چار مصیبتیں آ گئی تو سب سے شکایت اللہ کی کرتے ہوئے وہی دھماک بھی پڑھتے ہیں توحید پر بھی قائم ہے روزہ بھی رکھتے ہیں ذکر روزگار بھی کرتے ہیں لیکن پھر بھی پتا نہیں اللہ کو ہم پر بنائیں ڈال دیتا ہے یہی اللہ کو ناراض کرنے والی چیز ہے دیکھو یہ اللہ اکبر نبی کا کیدا نبی توحید نبی کی عبادت نبی کا ذکر عبادت گزار کائنات کوئی ہو ہی نہیں سکتا لیکن اس کے عبادت کہتے کیا ہے لا الا انت سبانا کا اللہ مچھلی کے پیٹ میں جکڑ کے تون نے ہمارے اوپر کچھ ظلم نہیں کیا اللہ اکبر فرادا فی الظلمات اللہ الہ الا انتا سبحانکا اے اللہ مچھلی کے پیٹ میں ہم کو تُو نے جکر دیا مچھلی نگل کر کے سمندر کے تہے میں آ کے بیٹ گئی ہے اللہ تیری ذات ظلم سے پاک ہے اللہ تُو نے میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کیا بلکہ تیرا بندہ یوروسس کا مستحق تھا یقینی كنت من الظالمین اللہ شانہ میں ہوں گنہگار میں ہوں تو نے ہمارے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا انسان یونس علیہ السلام کے وہاں کی سورتوں نصیحاتات کرے نقیذ میں خنل ہے نامر میں کوئی کوتا ہی ہے نہ صبر و ضبط میں کوئی کمی ہے لیکن اس کے بعد وہ کہتے ہیں اللہ تیرے نے ہمارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کیا ہم خود ظلم کیا اپنے نفس پر اللہ تعالیٰ نماتے ہیں جن مصیبت آتی ہے آزمائش آتی ہے پریشانی میں مرد مومن ہماری طرف اگر رجوع کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد رواتے ہیں دیکھ لو مشلی کے پیٹ میں سمندر کے میں میں کو پکار رہے ہیں لا الہ الا انتا کا انی ہے یہ تو وہ سمندر کے سے یا نکلی ہی بھی سمان سرح سرح کی عرش الہی سے ٹکرائی اللہ من اے اللہ تعالی یہ کون مقروب ہے یہ کون پریشان ہے یہ مصیبت زدہ کی کوئی آواز ہے اور آواز جانی پہچانی ہے لیکن آج ایک ایسی جگہ سے آ رہی ہے جہاں سے آواز آج تک کبھی نہیں آئی تھی رشتے اللہ تعالیٰ کے سامنے پہنچ رہے ہیں اے اللہ یہ کسی پریشان مرد مومن کی دعا ہے جو آپ کو پکار رہا ہے اپنے قصور کا اعتراف کر رہا ہے اور اللہ یہ آواز ہم لوگوں نے سنی ہے آواز جانی پہچانی ہے بس یہ کی بات ہے آج آواز جہاں سے آ رہی ہے وہاں سے آواز کبھی نہیں آئی تھی اللہ تعالیٰ فرماتے بڑا ہاں تمہارے آواز تو آواز تمہاری جانی پہچانی ہے لیکن آ رہی ایسی جگہ سے جہاں سے کبھی آواز نہیں آئی تھی یہ ہمارے بندے یونس کی آواز ہے اللہ تعالیٰ تیرے بندے رسول یونس یونس رحمت کا اللہ نے فرمایا ہاں اللہ وہ تو کبھی ہیں ان کو تو نے جو جہر دیا ہے ان کا کیا है ہے اللہ فرماتے ہیں अपनी اپنی قوم سے ناراض ہو کر کے چلے جا رہے تھے اسی لیے میں نے مچھلی کے پیٹ میں ان کو جکڑ دیا ہے تو آپ نے وہ نبی وہ یونس جس نے ساری زندگی تیری میں عبادت کیا ہے تیری پر پاکی بیان کی ہے ہر وقت تیرا ذکر کرتا رہا اللہ تعالیٰ کیا آج اس مصیبت میں تجوار رہے ہیں دعا کو قبول نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ نے فوراً دعا کو قبول کیا فرمایا ہستجبنا لہو ہمارے نبی یونس سے ہم کو پکارا اور ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا وَنَجْجَئِنَا ہو اور ہم نے مصیبت سے ان کو نجات دیا اللہ تعالیٰ نجات تو مل گئی آگے اللہ تعالیٰ ارشاہ سلماتے ہیں یاد رکھو وَقَذَلِكَ نُنجِل مُومِنِين ہمارے تمہوں مومن بندے بھی نجاتی ہے ہماری طرف رجوع کیا ہے یہ آنے والی نسل بھی ہماری طرف رجوع اسی لیے اس کے اندر آتا ہے ساتھ نبی رضی اللہ تعالیٰ ایک دن راستہ پکڑ کے جا رہے تھے یہ کر میں کرو اللہ بالکل بے خبر آنکھیں تو کھلی ہیں لیکن بے خبر وہ کچھ سوچ رہے ہیں ہوش ہواس اتنا کھ چکے ہیں اس قدر وہ سوچنے میں مشغول ہیں سات بنبی وقاص اشر مبشرہ صاحبی گزرے کہنے کا السلام علیہ کا عثمان بن عفان نے ایسے ہی گھیور کر کے دیکھا لیکن وال سلام نہیں کہا حضرت سعد نبی وقاص نہ کہا السلام علیکم لیکن عثمان بن عفان نے جواب نہیں دیا فامل آنکھوں سے گھیور کر کے دیکھا لیکن کوئی جواب نہیں دیا سلام کا بن کاف رونے لگے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو کے پاس آئے اور کہا امیر الموسا حادثہ ہو گیا ہے نہیں کوئی حادثہ نہیں نہیں یا امیر المومن احادثہ کوئی حادثہ ہو گیا ہے لا نہیں, نہیں امیر مومن کچھ ہو گیا ہے حضرت عمر پوچھتے ہیں ساتھ کیا کہہ لو کیا ہو گیا ہے کہا مرر تو بے عثمان بن افان عثمان بن عفان کے قریب سے گزرا میں نے ان کو سلام کیا اور پھر کر کے انہوں نے دیکھا لیکن میرے سلام کا جواب نہیں دیا اللہ اکبر صرف سلام کا مسئلہ تھا ایک مسلمان سلام کر رہا ہے دوسرا مسلمان جواب نہیں دے رہا ہے یہ آپس میں اختلاف کی نشانی تھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً آدمی کو بھیجا کہا عثمان مسجد میں بیٹھے تھے ان کو بلا کر عثمان لاؤ عفان لائے گئے بیٹھے ہوئے ہی ہیں اور عمر فاروق رضی اللہ نے پوچھا کیا بات ہے کہ ساتھ نے تم کو سلام کیا اور تم نے سلام کا جواب نہیں دیا عثمان بین عفان کہتے نہیں کہ انہوں نے سلام نہیں کیا ساتھ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کی قسم میں نے سلام کیا عثمان کہتے اللہ کی قسم اس نے سلام نہیں کیا کہتے بات زیادہ بڑھ گئی آخرکار میں نے اشرار کیا تو اسمان بھی رفعان کہتے ہیں اللہ تو اری اللہ اکبر یہ ہے عثمان ذن جن سے فرشتے بھی ہیا کرتے تھے یہ ہے احساس اصط فر اللہ تو امیر المومنین بہت اصل یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے ایک حدیث بیان کر رہے تھے بیان کیے تھے جب بھی میں اس کو خیال کرتا ہوں تو ہمارے دل و دماغ پر پردن چڑھ جاتا ہے تاری ہو جاتی ہے میں وہی حدیث یاد کرتا ہوا بیٹھا تھا شاید اسی اصنا میں وہ ساتھ گدرے ہیں اور سلام کیے اس لئے مجھے ہوش رہی کہ ساتھ نے سلام کب کیا ہے عثمان بن افان اللہ ہو تارا نو رونے لگے آتما ہمیں معف کر دیں صاحب بن نبی وقاس نے کہا اے عثمان اُمار فاروق کہتے کونسی حدیث سوچ رہے تھے حضرت سادھ نے کہا یہ تو اس وقت بیان نہیں کر سکتے حدیث میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہتے ہیں کہ نبی رہی سراد صاحب حدیث بیان کر رہے تھے کہ اے لوگو میں تمہیں ایک ایسی دعا بتا دیتا ہوں وہ دعا اگر انسان کسی بھی مصیبت میں پہے گا تو مومن کے مصیبت کو اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے مصیبت کو تال دے اللہ رسول یہیں تک پہنچے ہی ہوئے تھے اتنے میں ایک بدو آیا اور وہ اللہ کے رسول کی مجلس کا خیال نہ کیا آپ کے حدیث بیان کرتے کرتے اس نے سوال کر دیا اور آپ سے مسئلہ پوچھنے لگا نبی علیہ اس بددو کے سلام کا جواب دینے لگے اور وہ ہدا باقی رہ گئی کہ کون سی دعا تھی بس آپ اتنا تھے ایک دعا میں تم لوگوں کو بتاتا ہوں اس دعا کو جو سب کے دل سے پہلے گا اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کو ٹال دیں گے لیکن کون سی نہیں بتا سکی بن رفا رضی اللہ نبی وقاص نے کہا یہاں تک کہ بدو جب گیا تو نبی علیہ صرف بھی واپس جانے لگے گھر اور میں آپ کے پیچھے پیچھے لگا کب پوچھ لوں لیکن اللہ رسول کو احساس بھی نہیں ہو رہا ہے کہ میں پیچھے پیچھے جا رہا ہوں جب میں نے دیکھا کہ اب تو اگلا قدم اللہ رسول اٹھائیں تو اپنے گھر میں داخل ہو جائیں گے تو میں نے اپنے پیر کو خوب زور سے پٹکا میں نے اپنے پیر کو زمین پٹکا تو پڑھ کر کے ہم کو دیکھنے لگے کہ میں نے کہا یار اس بدو نے ساری حدیت بیچ میں کود پڑا اور وہ بات مکمل نہیں ہو پائی آپ جو دعا بتا رہے تو بتا دیں میں ہاں نام دعوتوں بطن الموت واقعی وہ دعا یہ تھی صلح صلح صلح صلح کی دعا پڑھی تھی وہی دعا ہے لا الہ الا انتا کل دو رمایا جب بھی کوئی اور دل سے کسی بھی مصیبت اور پریشانی میں اس دعا پڑھے گا اللہ اس کی مصیبت کو ٹال دے گا وہ تو اللہ انتہ سب سبحان میں اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو نیک بنائے موہن بنائے متبہ سنت بنائے اللہ تعالیٰ کی جانب سے آنے والی بنائیں آیافتیں اور آدمائشیں اور مسائب جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سب پر اولاً تو ہمیں راضی رہنے کی توفیق نصیف فرمائے اس پر صبر کی توفیق دے اور تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں احتساب کی توفیق نصیف فرمائے اس پر عجل و ثواب کی اور گناہوں کی مغفرت اور بخشش کی کی توفیق دے یا علامین جو بیمار ہوں ان کو شفا کلی عطا فرما جو مقروض ہیں اللہ تعالی ان کے قرض کو ادا کرا دے جو پریشان ہیں اللہ تعالی پریشانی کو دور کر دے اللهم اغفر للمؤمنین والمسلمات والمؤمنين والمسلمات عباد اللہ رحمتہ من اللہ ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم ہو ساجی بڑا الله دیکھنا تھا آلہ